بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بحفال إلى يوم الدين ما بعد قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا قوموا انفسكم واهليكم نار صل الله اللهم على النبي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه او كما قال عليه الصلاه والسلام نهايهه قابل احترام حضرت مولانا محمد مجاہد صاحب اشاعتی جامت برکاتہ مل عالیہ حضرت مولانا ارشد صاحب اشاعتی کاشفی جامت برکاتہ مل عالیہ اور اسٹیج پر رونق افروز تمام ہی علماء کرام اور قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستو بیٹے ذرا خاموش ہو جاؤ وقت کافی ہو چکا ہے مجھے اس بات کا بھی احساس ہے اس لیے زیادہ لمبی بات نہیں کی جائے گی اور ہمارے درمیان حضرت مولانا مجاہد صاحب بھی تشریف فرما ہے تو یہ میری اپنی بھی خواہش ہے کہ میں بھی حضرت کو سنوں برعرال مختصر باتیں آپ کی گزار کی جائے گی کہ سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ جن بچوں نے یہاں پر مظاہرہ کیا ہے اور جتنا بھی مظاہرہ میں نے دیکھا ہے بالکل دل کی گہرائی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ واقعات ان کا مظاہرہ قابل تعریف اور قابل ستائش رہا ہے خاص طور پر چند بچیوں کی تقریریں تو بےحد جو ہے مجھے پسند آئی ہے جس میں ایک تقریر وہ جس بچی نے کی تھی وہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے اور اسی طریقے سے ایک بچی کی تقریر تھی علم دین کی اہمیت کے حوالے سے واقعیا ان کی محنت بہت اچھی تھی اس لیے میں یہاں پر جو سرپرست حضرات ہیں والدین ہیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ان بچوں کی مائیں ہیں ان کو دل کی گہرائی سے صد ہزار مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے بچوں نے اتنا اچھا مظاہرہ پیش کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس مکتب کے تمام ہی اساتذہ کرام کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں کہ جتنا کچھ تعلیمی مظاہرہ تھا یہ ظاہر سی بات ہے کہ اساتذہ کرام ہی کی محنت کا نتیجہ تھا والدین اگر سے جو ہیں بچوں کے سب کچھ ہوتے ہیں لیکن بچوں کو ہیرا بنانے میں اگر کسی کا کردار ہوتا ہے تو ان کے اساتذہ کرام کا ہوتا ہے اور الحمدللہ یہاں جو مظاہرہ ہوا ظاہر سی بات ہے کہ اساتذہ کرام ہی کی محنت کا نتیجہ تھا بہار جو اب دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہیں کی لگائی ہوئی ہے اساتذہ کرام کی تو قابل مبارکباد ہے میں دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے ان بچوں کے جو سرپرست حضرات یہاں پر موجود ہیں انہی سے چند باتیں کرنا ہے اور اس کے بعد میں اپنی جگہ لوں گا کہ آپ یہ بات جانتے ہیں الحمدللہ للہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر جتنے ہیں محدود لوگ ہیں لیکن اس میں مجھے کچھ چہرے کافی سنجیدہ اور باشعور بھی نظر آ رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ دنیا کے اندر کہیں پر بھی جتنے بھی ممالک ہیں ہر جگہ اے بیٹا ذرا آپ خاموش ہو جاؤ بچوں دیکھو ابھی تک آپ کا مظاہرہ ہم نے خاموش سے سنا اب آپ کے بارے میں آپ کے ابو جان سے کچھ باتیں ہم کو کرنی ہے کس کو کرنی ہے آپ کے ابو جان یا بھائی جان اور گھر میں بیٹھی ہوئے آپ کی امی جان سے کچھ باتیں ہمیں کرنی ہے اور ان کو کچھ سنانا ہے آپ بالکل خاموش ہو جاؤ غور سے سنو کیا کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے آواز بالکل نہیں نکالنا اور دیکھو ابھی امتحان ہے تمہارا یہ پیچھے کے حصے میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں آگے کے حصے میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں اب اس میں کون فیل ہوتا ہے اور ہو بالکل بھی ٹھیک ہے تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہے ہر ملک کی اپنی آبادی ہوتی ہے وہاں کا اپنا ایک آبادی کا تناسب ہوتا ہے لیکن جو ماہرین ہوتے ہیں انہوں نے ایک آداد و شمار نکالے ہیں کہ ہر ملک کے اندر دنیا کے اندر چاہے کون سا بھی ملک ہو وہاں پر آبادی کا تناسب کسی کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اس ملک کی چالیس فیصد آبادی وہ بچوں پر مشتمل ہوتی ہے چالیس فیصد آبادی اور ساٹھ فیصد وہ بڑے ہوتے ہیں بڑے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں لیکن 40 فیصد حصہ جو ہوتا ہے وہ بچوں کا ہوتا ہے ہر ملک کے اندر ہمارے اپنے ملک بھارت دیش کے اندر مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے آپ جانتے ہیں اس ملک کے اندر تقریباً 20 کروڑ مسلمان رہتے ہیں کتنے 20 کروڑ مسلمان بھارت دیش کے اندر رہتے ہیں اور اگر اس کا 40 فیصد حصہ نکال دیا جائے بچے جو ہے تو 20 کروڑ کا 40 فیصد کتنا ہوتا ہے آٹھ کروڑ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت دیش میں بیس کروڑ مسلمان رہتے ہیں اور اس میں سے آٹھ کروڑ کون ہیں بچے ہیں یا بچیاں آٹھ کروڑ اور آپ کو یہ بھی بات معلوم ہوگی کہ ہمارے دیش بھارت کے اندر چند سال پہلے حکومت نے گزشتہ جو پچھلی حکومت تھی اس حکومت نے مسلمانوں کو ریزرویشن دیا جائے یا نہ دیا جائے اس سلسلے میں سروے کروایا تھا پورے ملک کا सच्चर एक बनाई गई थी और उस कमेटी ने जो तो अपनी रिपोर्ट पेश की थी तो हुत ने सर्वे करवाया तो वो जो सर्वे पेश किया गया कमेटी के जो सरबरा थे जस्टिस सच्चर उन्होंने रिपोर्ट पेश की तो उस रिपोर्ट में ये कहा गया था बीस करोड़ मुसलमानों में से आठ करोड़ बच्चे हैं और आठ करोड़ में सिर्फ चार बच्चे ऐसे हैं जिनको मजहबी तालीम दी जाए کتنے فیصد؟ صرف چار فیصد بچے ایسے ہیں جن کو مذہبی تعلیم دی جاتی ہے مکتب کی صورت میں ہو مدرسے ادارے کے ذریعے سے ہو صرف چار فیصد آٹھ کروڑ میں اور باقی کے کہاں ہیں باقی کے چھیانوے فیصد بچے ایسے ہیں جن کو دینی تعلیم کا کوئی نظم ان کا نہیں ہوتا ہے. वो मदारिस में जाते हैं नकाते हैं नीनी तरबियत के सिलसिले में उनके ऊपर कोई कोशिश होती है छियानो फीसद बच्चे ऐसे अब आठ करोड़ का चार फीसद आठ करोड़ बच्चे है पूरे भारत देश में उसका चार फीसद कितना होगा उसका चार फीसद होता है छत्तीस लाख इसका मतलब यह है कि सात करोड़ चौसठ लाख बच्चे ऐसे है جن کی دینی تعلیم و تربیت کا کوئی ماحول ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں بالکل بھی ماحول نہیں پڑا اب اس کی ذمہ داری کس کی ہے یہ بچے مکتب مطلب میں یہاں پڑھ رہے شہر کے ہمارے دوسرے بچے پڑھ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے تو محنت ہو رہی ہے دینی لحاظ لیکن مجموعی طور پر اگر آپ دیکھ لیں تو کیا حال ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑا ہمیں جو ہے تو سوچنے کا مرحلہ ہے کہ آٹھ لاکھ میں سے سات, آٹھ کروڑ میں سے سات کروڑ چونسٹھ سا لاکھ بچوں کی جینی تعلیم کو کوئی نظم نہیں اور اس کے ذمہ دار کون ہیں میں بڑے رسوخ کے ساتھ کہہ رہا ہوں بہت دین کے شعور کے ساتھ کہہ رہا ہوں سنجیدہ قسم کے علماء کرام میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے مبارکہ آرائی کی مجھے جو ہے یہاں پر کوئی ہمت نہیں ہو سکتی ہے بہت شعور کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں اور اگر میں غلطی کر رہا ہوں گا تو شاید میری اچھا بھی ہو جائے گی کہ اس وقت ہم لوگ ذہنی اور فکری طور پر بھارت دیش کے ہم مسلمان ذہنی اور فکری طور پر کفر کے دہانے تک پہنچ چکے فکری اور شرعی اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں ذہن کے خاص طور پر میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں ذرا غور سے سوال پڑھ کہ بھارت دیش کے اندر ہم مسلمان فکری اور ذہنی طور پر کفر کے دہانے تک پہنچ چکے فکری اور شرعی طور پر نہیں اور وہ کیوں اس لیے کہ ایک کی جو سوچ ہوتی ہے, ہے۔ کالج کی ہو ہو उसके لیں گے پڑھا لکھا کر ڈاکٹر انجینئر یا جو بھی پیشے میں ہے اس کو ماہر کریں گے یا اپنے کاروبار میں لگائیں گے या میں لگائیں گے کچھ बिजनेस کریں گے اس کا فائدہ اس کو پہنچائیں گے और किसी तरीके से وہ जो है इस दुनिया की بھیڑ के अंदर کامیابی کے راستے پر تلاش کرتے ہوئے کامیابی کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جائے اس کی فکر ایک کافر اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے کیونکہ اس کی نظر میں جو ہے دنیا کی زندگی وہ صرف یہیں تک کی ہے پوری زندگی زندگی اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے مر جائے تو دوبارہ پیدا ہوگی ان کے نزدیک ہمارے نزدیک نہیں اس سے ان کی سوچ کہاں تک ہوتی ہے اسی دنیا کی حد تک ہوتی ہے اب آپ دل کے ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ ہم مسلمانوں کی سوچ اس وقت کیا ہوئی ہم اپنے بچوں کے خیر خاں ہیں اور خیر ہونا بہت اچھی بات ہے خیر خا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے مستقبل کی فکر کریں یہ بہت اچھی بات ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اصل خیرکائی کیا ہے اصل خیرقائی یہ ہے کہ بچے کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے فکر کی جائے اور ایک مسلمان کی نظر میں ہمیشہ کی زندگی صرف اس دنیا تک کی زندگی کی نہیں ہے بلکہ یہ تو آج بھی پڑاؤ ہے مسلمان کی زندگی تو اصل موت کے بعد شروع ہوتی ہے نا ہر مسلمان بلکہ ہر انسان یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہر انسان اگر اس نے دنیا میں اس کی پیدائش ہو گئی اور ایک منٹ کے بعد بھی کیوں نہ وہ مر جائے بچہ اس کی زندگی ابدی ہو جاتی ہے پوچھ لیجیے آپ الگ ایک بچہ جو دنیا میں پیدا ہو گیا سانس لے لی اور ایک منٹ کے بعد وہ مر گیا اس کی زندگی اب ابدی ہو جاتی ہے کوئی انسان اصلی نہیں ہے لیکن ہر انسان ابدی ہے ہر انسان ابھی ہے اس کو ہمیشہ جینا موت بھی پڑا ہے اور اس کے بعد اتنا محدود زندگی ہے میں آپ کو بتاؤں بلکہ میں کیا بتاؤں میں تو آپ کو حدیث رسول سناتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل جب قیامت کے دن میدان محشر برپا ہوگا حساب و کتاب ہو جائے گا جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے سارے مسائل جب حل ہو جائیں گے تو اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ موت کو ایک مہینے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان میں لا کر اس اور موت کے اوپر موت تاریخ ہو جائے اب جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے تو زندگی کہاں ختم ہو رہی ہے تو اور ہم لوگ کیا سوچ رہے ہیں بچوں کے اوپر کیسی محنت کر رہے ہیں ہماری ساری محنتوں کا محور اور مرکز اور ہماری ساری جیتوں جو کوشش ہے اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی صرف اس محدود زندگی کے اندر हैं کی ہے آخرت زندگی کی فکر ہم نہیں کر رہے ہیں میں نے آخرت کی زندگی کے بارے میں والدین کوئی فکر نہیں کر الحمد للہ آپ کابل مبارکباد ہے اگرچہ اس میں آپ کا حصہ کم ہے میں بہت شور کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگرچہ اس میں آپ کا حصہ بہت کم ہے لیکن آپ قابل مبارکباد ہے کہ آپ کے بچوں کی دینی و تربیت اور صحیح قرآن و حدیث اور میرے اور میرے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شیلت کے مطابق ان کی زندگیوں کو ڈھالنے کا ایک نظام اور ایک پورا جو ہے طریقۂ کار مکاتب کے ذریعے سے جاری ہے میں ایک بات آپ کو بتاؤں میں اس سے پہلے بھی جہاں بات ہوئی وہ بات وہاں پر بھی میں نے رکھا تھا کہ اس وقت دنیا کے اندر بہت غور سننے کی بات ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے, کے سازشیں کر رہے ہیں ان کی کوششیں اور تین طریقے کی ہوتی پہلی کوشش تو کو یہ کی جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے ایک ایک مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہے عقیدت پر ایمان رکھتا ہے اس کے دل کے اندر سے جتنے مقامات مقدسہ ہیں ان کا احترام اور ان کا ادب ان کے دل سے ختم کر دیا جائے مثال کے طور پر خان کعبہ ہے مسجد حرام ہے مسجد نبوی ہے تمام دنیا کی مساجد ہے مدارس ہے مکاتب ہے خانخواہیں ہیں یہ جتنے مقامات مقدسہ ہیں اس وقت کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے دل کے اندر سے ان کا ادب اور احترام نکل جائے پوری دنیا میں کوشش یہ ہوئی اور دوسری چیز دوسری جو کوشش کی جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر اور یہ سب سے خطرناک کوشش سب سے خطرناک کوشش جو اس وقت دنیا میں کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کا اعتماد علما کے اوپر سے ختم کر دیا جائے یہ ایسی خطرناک سازش ہے اور اس وقت معاشرہ اور ہمارا زماج اس کو بہت بری طرح ملوث ایسی ذہن سازی کی جا رہی ہے اور یہ تو ڈیجیٹل ساری بکس اور کتابیں آ رہی ہے اس کو پڑھ کر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں اب وقت کا جو ہے اللہۃ مطلب التہ اور فرید التہار بن گیا اور میں شیخ الحدیث بن گیا اور مجھے تو علم سارا آ گیا ہر چیز گوگل کی سرچ پر موجود ہے ایک کلک پر میں جو ہے تو عالم بھی بن سکتا ہوں محدس بھی بن سکتا ہوں کپی بھی بن سکتا ہوں اور مجھے مسائل کے پوچھنے کے لیے علماء کی کیا ضرورت ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے یہ ایسی خطرناک سازش اس وقت رکھی جا رہی ہے اور اس میں وہ لوگ کامیاب ہیں کہ ایک مسلمان کے دل سے علماء کا احترام ختم کر دیا جائے اور صرف احترام نہیں بلکہ علماء کے اوپر ان کا جو اعتماد ہونا چاہیے وہ ختم کر دیا جائے اور آپ جانتے ہیں علماء کو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا فرمایا علماء تو انبیاء کے جانشین ہوتے ہیں اور انبیاء جانشین سے جو ہے دور کر دینا مطلب براہ راست خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دور کر دے یہ دوسری سازش اور تیسری سازش اس وقت کیا رکھی جا رہی ہے کہ جتنے شاعر اسلام ہے روزہ ہے نماز ہے زکات ہے حج ہے اور اسی طریقے سے ہماری عائلی زندگی کے لیے مذہب اسلام نے جو تعلیمات دی ہے نکاح کے عنوان سے طلاق کے عنوان سے خدا کے عنوان سے وراثت کے عنوان سے یہ جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں اس کے اس کے بارے میں ایک مسلمان کو شک کے اندر مبتلا کر دیا جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ضرورت تھی سپریم کورٹ کو جو ہے سو موٹو طور پر ایک معاملے کو اٹھانے کا اور حکومت کے سامنے جو ہے تو یہ کہنے کا کہ آپ جو ہے اس کے بارے میں کوئی بل بنائیے کہ تین طلاق کو کیسے ختم کیا جائے کون سی قیامت آ پڑی کون سے ایسے مسائل آ رہے تھے جس کی وجہ سے حکومت کو اور سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ لینا پڑا دراصل یہ ایک عالمی سازش کا اور سنگ پریوار اور اسی طریقے والے کہ مسلمانوں کے اندر شک پیدا کیا یہ تین سازش اس وقت ہے اور آپ بتائیے یہ مکتب مطلب آپ کو معمولی نظر آ رہا ہے یہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے ایک بچہ جس نے آ کر جو ہے پہلے کلمے سے لے کر پانچویں کلمے تک ترجمے کے ساتھ اس نے پڑھ کر سنا دیا یہ بچپن کی جو لکیر ہوتی ہے پتھر کی لکیر وہ ال نقش المفی عل صرف کل نقش, على الحجر, عل علم کل نقش على الحجر یہ کہاوت عربی کہ بچپن کا جو علم ہوتا ہے وہ پتھر کی لکیر ثابت ہوتا ہے آپ نے آ کر پانچ کلمے بھی پڑھ لیے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا میں آپ کی تنقید نہیں کر رہا ہوں میں آپ پر تنقید نہیں کر رہا ہوں اللہ آپ کو خوب دولت سے مالا مال کرے لیکن اگر آپ میں سے کسی کو کہا جائے کہ آپ کھڑے ہو کر پانچوں کلموں کے ترجمے پڑھ کر سنا دو پڑھ کر سنا سکیں گے بہت کم ایسے لوگوں تو یہ مکتب ان کے مظاہرے اساتذہ کی یہ محنت یہ کوئی رسمی نہیں ہے یہ رسمی نہیں ہے یہ سازش چل رہی ہے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اگر یہ اسی رفتار سے جاری رہیں تو خدا نہ کرے خدا نہ کرے اور ہزار بار خدا نہ کرے ان کی سازشوں کی رفتار اس قدر تیز ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگلے چالیس پچاس سالوں میں تو مسلمان ذہنی طور پر مردد ہو چکا ہوگا لیکن جب تک یہ مکاتب کا جال بچھا رہے گا یہ ہزار سازشیں کرتے رہے ہزار کوششیں کرتے رہے یہ اساتذہ اپنی محنت کے ذریعے سے اس آگ پر پانی ڈالنے کا کام برابر کرتے جا جائے اب آپ کو جو ہے شکر مند ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے ملک کے اندر مکاتب کا ایسا جال پھیلایا ہوا ہے کہ ہزار سازش ہوتے رہے لیکن یہ معمولی نظر آنے والے مکاتب کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی سازش اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی ان اور اس کی بہت اہمیت ہے آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک کو جب آزادی کے سلسلے میں محنتیں کی گئی تو سب سے زیادہ محنتیں کس نے کی علماء کرام نے کی آپ جانتے ہیں بار بار تقریروں کے ذریعے سے بھی بات سامنے آتی ہے اور کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ اس ملک کو انگریزوں کے استبداد اور ظلم سے نجات دلانے میں سب سے بڑا رول اور سب سے بڑا کردار علماء کرام کا کر رہا ہے اور ان میں بھی سب سے زیادہ اہمیت حضرت نہیں حضرت مولانا محمود الحسن ہے آپ نے ریشمی رمال تحریک وغیرہ چلائی تھی اور انگریزوں کے خلاف اس ریشمی رمال تحریک کے ذریعے سے طور پر پوری ایک آگ لگا دی تھی پورے ملک کے اندر بہرحال ایک آن لمبی تاریخ ہے ملک وہ بھی دوڑانا ہے میں آپ کو بتانے یہ چاہ رہا ہوں کہ اس ساری محنتوں کے ذریعے سے جب ملک کے اندر انگریزوں کے خلاف بغاوت کی ایک آگ لگ گئی تو اس کی پادائش میں حضرت کو جو مارٹا کی جیل میں جو ہے کر دیا گیا حضرت نوے سال کی عمر تھی کافی عمر ہونے کے باوجود حضرت جیل میں رہے اور وہاں سے واپس آنے کے بعد جب آپ کی رہائی تھا کہ میں نے جیل کی بند کوٹری کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کے حال پر ان کے زوال کے اسباب پر اور اس زوال کی کیفیز سے باہر آنے کے جو اسباب ہو سکتے ہیں ان پر بہت باریکی سے غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ پورے ملک کے اندر جو ہے مکاتب کا ایک جال بچھا دیا جائے اور الحمدللہ یہ انہی کے خواب کی تعبیر ہے یہ مکاتب حضرت شیخ الب اللہ کے خواب کی تعبیر ہے جس کی وجہ سے آج بھارت دیش کے اندر اور ان کے نظریات کی حامل حکومت اور ان کی کوششوں کے باوجود اسلام نہ صرف زندہ ہے بھائی بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ پہلے سے کئی گنا زیادہ مسلمان دین طور پر باشعور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں تو میں مبارکہ نہیں کروں تو یہ سارا نظام ہے مکاتب کی یہ اہمیت ہے اساتذہ ان پر محنت کر رہے ہیں آپ کو شکر مند ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے یہ مکاطب کا جان بچھایا اور اس میں یہ اساتذہ کام کر رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک بات اور کہوں گا اساتذہ اپنا کام کر رہے ہیں مکات اپنا کام کرتے رہے ہیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ لیکن ایک بچے کی صحیح تربیت کے اندر سب سے بڑا رول اساتذہ کا ہے لیکن صرف اساتذہ کا نہیں ہے جتنے اساتذہ بچے کو ہیرا بنا سکتے ہیں اس میں والدین کا کردار نہایت ہی زیادہ اہم ہوتا ہے اگر آپ اپنے بچے کو صرف ایک استاد پر چھوڑ دیں گے آپ یقین مانیے بچہ پورے طور پر نکھر کر سامنے نہیں آئے بچے کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ صحیح طور پر کامیاب ہو تو سب سے پہلی ذمہ داری گھر کے اندر ماں کی اور بات کی ہے کہ وہ بچے کی نگہدائش کرے اس کی تربیت کرے اس کو آداب سکھائے اخلاق سکھائے اور اخلاق سکھانے کا سب سے بہترین نمونہ وہ جی نہیں ہوتی ہے یاد رکھیے آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے آپ اگر کسی کورس کو کر رہے ہیں تو وہاں پر دو چیزیں پیش کی جاتی ہے ایک ہوتی ہے تھیوری اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل تو کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے صرف کام نہیں آتی ہے بلکہ اس کو عملی طور پر بتانا پڑتا ہے بلکہ قرآن نازل ہو تھا ہدایت کے لیے اللہ نے بالکل ابتدا میں کتاب ہدایت نامہ ہے تمام دنیا کے قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان رہیں گے جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہوگا ان کے لیے یہ ہدایت نامہ ہے فرشتے کے ذریعے سے پھیل دیا جاتا یا اللہ کسی اور طریقے سے بھیج دیتا لیکن اللہ نے صرف ہی نہیں بھیجی ہے بلکہ اللہ نے اس ہدایت نامے کو سمجھانے کے لیے ایک عملی زندگی کے اندر اس قرآن کو پیش کرنے کے لیے قرآن ناطق میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مروش تو کسی بھی چیز کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے عملی زندگی کا نمونہ پیش کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے آپ کے بچے کو یہاں آسان چیز سکھاتے رہیں گے کہ نماز پانچ وقت پڑھنا فرض ہے وہ بچہ بہت اچھا ہے اس کا دل بہت صاف ہے اور وہ یہاں سے اس جذبے کے ساتھ جا رہا ہے کہ میں نماز مجھے پڑھنی ہے ادا کرنی ہے لیکن وہ گھر میں دیکھ رہا ہے کہ مغرب کی نماز کی اذان ہو رہی ہے اور امی جان چولہے پر کھڑے ہو کر کھانا پکا رہی ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ عیشہ کی اذان ہو رہی ہے اور ابو جان امی جان دادا جان سب مل کر عشا کی اذان کے وقت کھانا کھا رہے ہیں اور کھانے کے بعد چائے کا نظم ہو رہا ہے اور اس کے بعد گپشپڑی اور پھر ہو جا رہے بچہ تو یہاں سے پڑھ کر جا رہا ہے کہ نماز پڑھنا ہے فرد ہے اللہ کے رسول فرمانے کہ ایک مم کی معراج نماز میں ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے ساری باتیں ہیں وہ بچہ اس کا اثر لے رہا ہے لیکن گھر میں آ کر اس کے خلاف دے کرا ہے تو آپ بتائیے اس بچے کے بگڑنے میں کون کو شروعات عملی زندگی میں جب تک وار دیں گھر میں نمونہ پیش نہیں کریں گے اس وقت تک بچے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو اور دوسری بات میں ایک گڑ آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد اپنی جگہ لوں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ مستقبل میں واقعی صاحب علم بنے اللہ اس کے سینے کو قرآن کے علوم سے اور قرآن کے موڑ سے منور کرے تو آپ کو ایک گر بتاتا ہوں اور بہت کارگر گر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو آداب سکھائیے خاص طور پر اپنے استاد کا چاہے وہ الف بے پڑھا وہ استاد ہے اپنے اساتذہ کا اپنے بچوں کے دل کے اندر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ادب و احترام پیدا کریں کیونکہ اگر بچے کے اندر استاد کا ادب نہیں ہوگا وہ بچہ لاکھ ذہین ہو وہ بچہ لاکھ جینس ہو کتنا ہی بہت زیادہ کیا کہیں کہ بہت زیادہ ذہین ہو کیوا ہو لیکن اگر وہ بے ادب ہے استاد کا ادب نہیں کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جب تک مکتب میں پڑھ رہا ہے وہ جب تک مدرسے میں پڑھ رہا ہے اس وقت تک ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ کلاس کے اندر ایک نمبر پر آتا ہے ایک نمبر سے تاہ پاس ہوتا رہے لیکن جب رامنی زندگی میں وہ بچہ آئے گا تو آپ یقین مانئے کہ یہ سارا بڑا پڑھایا ایک جگہ رہے گا وہ کسی اور فیلڈ میں کام کر رہا ہوں بے ادبی کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں اور آپ نے نام سنا ہوگا خلیفہ ہارون اور رشید کا آپ نے ضرور نام سناؤں گا بہت مشہور خلیفہ گزرے ہیں خلیفہ ہارون اور اور آپ کو معلوم ہے ان کی حکومت کتنی تھی ان کی حکومت دنیا کے اکثر حصے پر تھی آپ نے حصے پہ رہی ہوتی لیکن مبارکہ ضرور ہے لیکن ہارون رشید کا اس وقت کا جو دور تھا اس وقت ہارون رشید کی جو خلافت کا زمینی دائرہ تھا وہ اتنا بڑا تھا آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہارون الرشید ایک مرتبہ اپنے محل کے اندر کھڑا ہوا ہے مہر ہے خلیفہ ہارون اور رشید صاحب اور ہارون اور رشید اس ٹکڑے کو دیکھ رہے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا اور اس ٹکڑے کو خود جو ہے مخاطب کر کے کہا بادل کے ٹکڑے کو بادل جا رہا ہے اور بادل سے ہارون و رشید کرے کہ و کہ جہاں چاہے جا کر برس جا چلے برس برسنے سے جو پانی گرے گا اور اس پانی سے جو زمین پر پانی जो जमीन وہاں جو فصل اگے گی جو اناج اگے گا اس اناج کا خراج مجھ تک ہی آ کر پہنچے اتنی بڑی زمین کے دائرے اور ان کی حکومت ہے کہ بادل سے مخاطب ہو کر हैं। تاہے جتنے فاصلے پر جا کر برس جا تیرے ذریعے سے جو ہارون رشید. رشید نے اپنے شہزادے مامول رشید کو اپنے وقت کے امام حضرت امام اسمعی رحمہ اللہ کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا بادشاہ کے لیے وہ بچے جا رہے شہزادہ جا رہے ہیں امام اسمانی رحمہ اللہ کی مجلس میں تعلیم بھی سیکھ رہے ہیں تربیت اور آداب بھی سیکھ رہے ہیں چند دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد ایسا ہوا کہ بادشاہ خود حضرت امام اسماعی رحم ہوگا کہ درستگاہ میں پہنچے مسجد میں درس ہو رہا ہو یا جہاں بھی درس ہو رہا ہو تو بادشاہ سامنے سے آ رہے ہیں جیسے ہی بادشاہ سامنے سے آئے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت امام اسمعی رحمہ اللہ اس طریقے سے پیر آگے کر کے بیٹھے ہوئے جو میرا پیر ہے اس طریقے سے پیر آگے کر کے حضرت امام اسمعی بیٹھے ہوئے اور معمول الرشید وہ پیر پر پا پانی ڈال رہے اور حضرت پیر ہو رہے ہیں مامون را اور مستقب کاش ہے اور امام اپنے ہاتھ سے پیر دھو رہے خلیفہ تو ایک دم متغیب ہو گیا جذبات سے اور اندر آ کر کہا کہ حضرت میں نے اپنے بچے کو اس لیے تو نہیں بھیجا تھا آپ کے پاس کہانی متربیت کے لیے بھیجا تھا آپ یہ کیا کر رہے حضرت نے اوپر دیکھا تو ہارون رشید یہ کہنے لگا کہ حضرت میں نے اپنے بچے کو آپ کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا تھا آپ اس کو تربیت دیتے اس کو آداب سکھاتے آپ نے یہ کیوں نہیں کہا اس بچے سے اس شہزادے سے کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالو اور دوسرے ہاتھ سے میرا پیر دھو میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ بچہ پانی ڈالو اور آپ اپنے ہاتھ سے اپنا پیر دھویں بتائیے کون کہہ وقت کا بادشاہ ہے شہزادہ ہے اور وہ اپنے استاد کے پیر پر صرف پانی ڈال رہا, رہا ہے تو بادشاہ کا چہرہ مت مطلب ہو رہا ہے کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں استاد جی آپ ایک ایسی تربیت میرے بچے کو دے رہے ہیں کہ آپ صرف اس کو پانی ڈالنے کے لیے لگا رہے ہیں آپ کا کام تو یہ تھا کہ اس کو یہ تربیت دیتے کہ بیٹا ایک ہاتھ سے پانی ڈالو دوسرے ہاتھ سے میرا پیر دلاؤ ایسا جب ہوگا تو یقین مانی کہ آپ آج اگر ایسا ہو جائے کہ ہمارے حافظ صاحب نے کسی بچے کو اس کی غلطی کی وجہ سے مان لیجیے کہ ایک آدھ چپٹ رکھ دے دی, دی تو دوسرے دن امی جان آ کر شکایت کرتی کیا چپٹ جو ہمیشہ ہمارے بچے کے پیچھے پڑے آئے رہتے وہ ہمیشہ آ کے اڑتا آپ اسے کرتے رہتے دوسرے بچوں کو تو ہنس ہنس کے بات کرتے اور اس نے کیا تمہیں بگاڑا تمہارا کہ ہم فیس برابر بھی دے نہیں فیس یہ مزاق کے لیے نہیں کہہ گئے یہ تو چار جملے ہیں لیکن یہ جملے آپ کے بچے کو استاد کے خلاف جری کر دیتے پھر اس کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے اچھا ان کو تو ابو کی ضرورت بھی نہیں امی جا کے سیدھے کر دیتے یہ ہو تو خدا را خدا را خدا صرف استاد پر ڈیپینڈ نہ کرے یہ تو ہیرہ بنا رہے ہیں لیکن اس ہیرے کی چمک کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے کریں گے ان اس کی کوشش کرنا ہے اور اس مکاتب کو اور اس کی اہمیت کو کم نہ سمجھے یہ اس ملک کے اندر مکاتب کا ایجان مسلمانوں کی آنے والی نسل اور مستقبل کے مسلم نمائندوں کی جو ہے ایمان کی حفاظت کا کام کر رہے اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک قائم و دائم رکھے اور اس کے منتظمین کو ادھر جزیر عطا فرمائے اور اس کے اندر صحیح عقائد کی تعلیم کا علم احرام کو ابھی جو ہے تو اسٹیج پر دستیاں اڑائی جائیں گی اور اس کے بعد جو ہے تو بچوں کو انعامات دیے جائیں گے اسی طرح